جیسا کہ پہلی پچھلی نشست میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کے ساتھ بے تحاشا باتیں منسوب ہیں جس میں سے بے تحاشا ایسی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ کوئی بھی مبہم ساشکال سا موجود نہیں ہے آپ کی شہادت محرم الحرام میں آپ کا مقام حضوکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں کے بارے میں رضوان اللہ تعالی علیہم مجھ کہ یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں اور ایک حدیث میں ملتی ہے الحسین مننی و انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور کیسی نا اہلی ہے کہ جنت کے سرداروں کو شہید کیا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کو زہر دیا گیا اور زہر اتنا تیز اور اتنا سریع الصر تھا کہ جگر کٹ کٹ کے آپ کے جسم سے باہر گرتا تھا اور حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے جسم مبارک جتنے بھی تھے تمام شہدہ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے دی گئے آپ اندازہ کیجئے کہ کوفیوں کے لشکر کی تعداد غالباً بیس ہزار سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اور شہدائے کربلا جن کی تعداد ستر بہتر کے قریب ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ستر بہتر لاشیں زمین پر پڑے ہوں اور ان کے اوپر بیس ہزار سے زائد کا لشکر اپنے گھوڑے دوڑائے تو ان جسموں کا کیا حال ہوا لیکن کمال تو یہی ہے جن کے جسم گھوڑوں کے نیچے روند دیے گئے وہ تا قیامت حیات ہو گئے وہ تا قیامت زندہ ہو گئے وہ ایک مثال بن گئے دین کے لیے کھڑے ہونے والوں کی اور جن لوگوں نے یہ کام کیا اور جن لوگوں نے یہ کام کروایا وہ تا قیامت ان پہ لانتیں برستی رہیں گی لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے تو کیا کربلا صرف نو اور دس محرم ہے آپ کی شہادت کیوں ہوئی ہم آج یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں ابن زیاد سے نفرت اس لیے کرتے ہیں ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں یزید کے حوالے سے جو اختلاف رائے لوگ پیش کرتے ہیں ہم ان سے نفرت عام طور پہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت میں جوانوں کے ایک سردار کو ان لوگوں کی وجہ سے شہید کیا گیا اور عجیب و غریب قسم کا قتل و غارت کا میدان سجایا گیا ہم کہتے ہیں ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں مگر ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ حسین یزید سے نفرت کیوں کرتے تھے ہماری نفرت تو محرم سے شروع ہوتی ہے حسین کی نفرت تو وہ تب سے شروع ہوتی ہے جب یزید کی بیعت کے لیے ان کو اصرار کیا گیا تھا ایسی کیا باتیں تھیں ایسی کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے حسین نے یزید کی ویت کا انکار کیا اور نہ صرف حسین نے بلکہ اور کئی لوگوں نے ابن زبیر نے ایک مثال ہے اور بھی کئی لوگوں نے انکار کیوں کیا, کیا وجوہات تھی اور کیا کربلا صرف محرم ہے اگر ہم تاریخ اسلام بعد از اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں ہمیں ایک بات واضح نظر آ جاتی ہے کہ کربلا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے وسال مبارک کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی جی. کربلا ایک دن یا دس دن کی بات نہیں ہے عثمان رضی اللہ تعالی انہو کی شہاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے یزید ساڑھے تین سال حکمران رہا اور اس ساڑھے سال میں اس نے تین کارنامے سر انجام دیئے اور ان تینوں کارناموں کو ہم بغیر کسی شک و شبے کے تین کفر قرار دیتے ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کروایا اب اس پہ ہم بات کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جی اس نے نہیں کروایا دوسرا اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا تیسرا اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کروایا مدینہ منورہ میں اس کی فوجوں نے کیا کیا کیا, کیا وہ کربلا نہیں ہے مکہ مکرمہ پہ جو کچھ اس ان فوجوں نے کیا یہ واقعہ بھی کربلا کی باقیات کے طور پر ہے انشاءاللہ اللہ کے دیے ویژن و توفیق سے اگلی نشست پہ آپ کو یزیدی لشکروں کے مدینہ پہ حملے کا احوال بیان کریں گے اور اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ یزیدی لشکر کے مکہ مکرمہ پہ حملے کا آپ سے احوال بیان کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے علماء کربلا کا واقعہ تو بیان کرتے ہیں کربلا کے بعد کربلا کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں کربلا صرف حسین کی شہادت نہیں ہے حسین کے ستر اکتر ساتھیوں کی شہادت نہیں ہے کربلا اس کے بعد مدینے کی تباہی بھی ہے کربلا اس کے بعد مکہ کی تباہی بھی ہے یہ سب کربلا ہے کیونکہ کربلا کے نتیجے میں یہ ہوا ہمارا مسئلہ کیا ہے دیکھیں ایک مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم نے یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ حسین یزید سے کیوں نفرت, کرتے تھے؟ ان کی نفرت تو اس واقعے سے بہت پہلے ہو چکی تھی شروع اور ہم یہ بھی غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ حسین کا اس سارے معاملے میں شہید ہونے کا سبق کیا ہے ہم میں سے ایک گروہ نے نو اور دس کو حلیم اور کھچڑا بنا کر بانٹ کر سمجھا کہ شاید بات پوری ہو گئی اور ایک گروہ نے جلوس اور ماتم کر کے کہا کہ شاید بات پوری ہو گئی نہیں جناب نہیں حقیقت یہ ہے کہ ان دو باتوں سے تو بات شروع بھی ابھی نہیں ہوئی ختم ہونا تو دور کی بات اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو باقاعدہ یہ بھی کہا تھا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا اگر وہ حسین کو میرے پاس لے آتے تو میں کچھ بہتر معاملہ کر لیتا یہ بات درست ہے یہ الفاظ لکھے ہوئے تاریخ کی کتب میں لیکن انہی تاریخ کی کتب میں جہاں یہ بات لکھی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا دو چار سطریں پیچھے بھی پڑھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ یزید نے کیا معاملہ کیا اس کو کوئی سزا ہی دے دیتا اس کو اس کے اپنے عہدے سے ہی اتار دیتا چلو اگر اس کو سزائے موت نہیں دینی تھی وہ بھی نہیں کیا یہی نہیں بلکہ الٹا اسے خط لکھ کے بھیجا کہ اب اگلا حملہ مدینہ منورہ کرو دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے اگر میرا کوئی ماتحت کوئی بہت بڑی غلطی کر دے تو کیا میں اس کو بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا یا میں الٹا اگلی مہم کے لیے اس کو کہوں گا آجو بھائی یہ کام تم نے کیا اگلا بھی کر دو اور ابن زیاد اتنا ظالم شخص کو جب تو وہ بھی مدینے کا نام سن کر کاپ گیا اس نے جو الفاظ کہے ایک تو اس نے معذرت کر دی کہ میں جناب یہ کام نہیں کر سکتا اور ہماری کتب میں لکھا ہے یہ ہماری کتب میں لکھا ہے کوئی یہ نہ کہ جی اہل تشیح حضرات کی کتب میں لکھا ہے ہمارے آئمان نے لکھا ہے ہمارے مورخین نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورخین کی کتابوں میں سند نہیں ہوتی ہمارے کئی محدثین نے سند کے ساتھ لکھا ان کا کیا کریں گے آپ اب؟, اب انہی کتب میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے نہ کرنے کے بعد انکار کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کیا کہا اس نے کہا میں ایک فاسک کے لیے دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا اس کو بھی پتا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا مدینہ کے حملہ سے انکار والی والجماعت میں یزید کے معاملے میں تین سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک سوچ تو یہ پائی جاتی ہے کہ وہ سریحن اس کو مسلمان ہی ماننے کو تیار نہیں اس میں کئی بڑے نام شامل ہیں وہ کہتے ہیں جب اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے بلکہ انہوں نے لفظ کافر بھی لکھا پھر ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں ہم یہ تو کہیں گے کہ اس نے کفر کیا ہے لیکن لفظ کافر کا استعمال نہیں کریں گے یہ اللہ جانے اور وہ جانے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے وہ کفر ہے اب اس میں پھر دو گرو بنتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اس وجہ سے یزید کو لانت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ کرنی چاہیے سنت کی بات کر رہے ہوں اور ایک گروہ جو ہے وہ کہتا کہ نہیں ہم لانت کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہمارے نزدیک جو وقت ہم نے لانت پہ صرف کرنا اس کی بجائے ہم درود شریف کی کثرت کرے اور امام علی مقام کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں اس کے مطابق زندگی خود بھی گزارنے کی کوشش کریں اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں اور اس کے معاملات کو کفر سمجھنے والوں میں امام احمد بن ہمبل رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم امام بھی شامل ہے اب اس میں بہت سے پھر دیکھیں دلیل تو دلیل دلیلوں کا کیا ہے دلیل جتنی شیطان کے پاس تھی اور کسی کے پاس ہو سکتی ہے کیا تھی دلیل اس کی دلیل یہی تھی نا کہ میں تو توحید کا ماننے والا ہوں میں تو تیجے سجدہ کروں گا میں اس پہ کیوں سجدا کر دلیل تو دلیل ہے توحید کا ماننے والا ہوں, میں انسان کو کیسے سجدہ کروں لیکن چونکہ اس دلیل میں جھوٹ شامل تھا اس کا تکبر بھی ساتھ کھل کر سامنے آ دلیل تو کوئی بھی دے سکتا ہے ہم سے آب دلیل سے پہلے ثبوت کی بات ہے ثبوت موجود ہو تو دلیل سے ثبوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ثبوت نہ ہو تو دلیل سے دلیل کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھی اب ہوتا پھر کیا ہے کہ جب تمام دلائل پہ خوب بحثیں چلتی ہیں اور خوب گرما گرمی ہوتی ہے اور گرما سردی ہوتی ہے تو پھر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کستن دنیا کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی جس کو حدیث کستن دنیا کہا جاتا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ اس لشکر کے سب لوگ مغفور ہیں اور یزید اس لشکر میں شامل تھا اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لانتی ہو ہم اپنی بات بھی عرض کرتے ہیں ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اس نے کفر کیا ایک نہیں تین کفر کیے ہاں لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ لانت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اپنے امام کے لیے جس کے لیے ہم جس کا نام لینے والے ہیں ہم ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درودشریف پڑھے اور ان کو یہ جو ہے خدمت میں تحفہ پیش کریں اور ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں ہمارا یہی نقطہ نظر ہے اچھا اب اس میں یہ حدیث قسطنطنیہ کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں حدیث حدیث قسطنطنیہ کے اندر ایک حدیث ہے جس میں باقاعدہ قسطنطنیہ نام بھی آیا ہے لیکن وہ حدیث یہاں نہیں ہے پوری اترتی وہ اس کے الفاظ ہیں تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور کیا ہی اچھا امیر ہوگا جو اس کا امیر ہوگا اور کیا ہی اچھا لشکر ہوگا جو وہ لشکر ہوگا اب اس سے تو کم از کم کہیں کیونکہ یہ کستن فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے کس طے حملہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اور اس سے ملتے جلتے مفہوم کی حدیث آپ کو کئی کتابوں میں مل جائیں گی بخاری نے تاریخ القبیر میں دی تاریف الصغیر میں دی امام حاکم نے اپنی المستدرک میں دی امام تبری نے اپنی المعجم القبیر میں دی امام اب، امام ابن عبد البر نے دی امام سیوتی نے الجامع الصغیر میں دی وغیرہ وغیرہ بہت سی جگہوں پہ یہ یا اس سے ملتے جلتے مفہوم میں آئی ہے, آئی ہے، آئی حدیث آئی ہے. لیکن جو حدیث جس کو حدیث قسطنطنیہ یہ لوگ کہتے ہیں اور کہنے کے بعد اس کو سامنے رکھے یزید کو جنتی اور مغفور ثابت کرتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے کیسر کے شہر میں جو جنگ کریں گے وہ مغفور ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیسر کی کا جو شہر ہے وہ قسطنطنیہ ہے اور پہلا لشکر جس نے حملہ کیا تھا وہ وہ ہے جس کے اندر یزید شامل تھا یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیسر کا شہر قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ کیسر کا شہر تھا جو کہ بعد میں اس نے تبدیل کیا لیکن پھر بھی اور اس بات کو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے جو کہ ایک ایسی شرح ہے امام بخاری کی صحیح البخاری کی جس کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں ان کو دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں احل احل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں غرض تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس فتح الباری جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو علماء امام ابن حجر اسکالانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شہر فرمایا کہ قیسر میں پہلی جنگ کے مجاہدین مغفور ہیں اس وقت قیسر حمس میں رہتا تھا لہٰذا یہ پیشن گوئی اور یہ خوشخبری جو ہے یہ قسطنطنیہ کے مطالق نہیں ہے بلکہ یہ حمس کے مطالق اور حمس پر پہلا حملہ پندرہ ہجری میں ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا دور تھا تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اچھا لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ شاید قیسر کے شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے اگر ہم یہ مان بھی لیں تو پہلا حملہ بتیس ہجری میں ہوا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کا دور خلافت ہے اس وقت یزید کی عمر تقریباً چھ سال تھی دوسرا حملہ تقریبا 43 ہجری میں ہوا اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا تیسرا حملہ کچھ کے نزدیک 44 ہجری میں کچھ کے نزدیک 46 ہجری میں ہوا اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا چوتھا حملہ جو تھا وہ کچھ کہتے ہیں 51 ہجری میں ہوا کچھ کہتے ہیں باون ہجری میں ہوا یہ وہ حملہ تھا جس میں یزید شامل ہوا تھا اور یہ پہلا حملہ نہیں تھا یہ چوتھا حملہ تھا اور ہمارے مورخین اور ہمارے ائما یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یزید کی شرکت جبری تھی ہاں اب اس میں پھر وہ یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ حضرت ابیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ لشکر میں تھے وہ وہاں پہ شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھائی یہ سب بات درست ہے لیکن ایک چیز بلکہ دو چیزیں یہاں ذہن میں رکھی ایک اس کا و فجور اس کے بعد سامنے آیا ہے پہلے کے فسک و فجور کے واقعہ تب ہمیں ملتے ضرور ہیں لیکن کھل کے جو سامنے آیا ہے وہ بعد میں آیا ہے پہلی بات اور دوسری بات اگر فاسق و فاجر فسک و فجور کی حد تک ہو نماز اس کی امامت میں ہو جاتی ہے یہ فقہی نکتہ ہے یہ فقہی نکتہ ہے کہ نماز اگر امام کا فسک و فجور ہو خاص طور پر فسک کے معاملے میں وہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور ہم اس کے فسک و فجور کی بنیاد پر اس کو لانتی نہیں کہہ رہے اس کی بنیاد پر تم صرف گناہگار کہہ سکتے ہیں لانتی تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو اس کے کفر کی بنیاد پہ لانتی کہہ رہے اور وہ ایک کفر نہیں ہے وہ تین کفر ہے امام علی مقام کی شہادت اس میں شامل ہے ابن زیاد کے اپنے الفاظ ہمارے آئما نے لکھے ہیں کہ جب ان کے ساتھیوں نے اس کے ساتھیوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یزید نے حکم دیا تھا یہ الفاظ بھی ہمارے مورخین نے لکھے ہیں نہ بھی لکھے ہوں نہ بھی لکھے ہوں ابن زیاد کو سزا کیا دی اس نے یہ ایک نقطہ کافی ہے ہمیں یہ مان لینے کے لیے کہ اگر اس نے وہ الفاظ کہے کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا اگر حسین کو میرے پاس لے آیا جاتا تو میں کوئی بہتر معاملہ کر لیتا تو یہ الفاظ صاف ثابت کرتے ہیں اور واضح طور پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف وہاں پہ جو اس نے دیکھا کہ دربار میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ خبر آ گیا ہے خاص طور پہ جہاں اور باقاعدہ اس جرم میں گردن ان کی اڑوا دی کہ وہ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جو کہا ہے کیا ہے یہ غلط کیا اور جب بعد میں اسی یزید نے چلے ایک منٹ چلے میں واضح عرض کروں ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں لیکن اگر ایک لمحے کو مان بھی لیا جائے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا تو کیا مدینے میں اس نے صحابہ کی نہیں اڑوائیں؟ کیا اس نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کی گردنیں نہیں اڑوائیں یہ شخص اپنے ساڑھے تین سال کے دور میں تین جنگیں کر رہا ہے تینوں جنگوں میں صحابہ کی گردنیں بھی اڑا رہا ہے اس کے جو جرنیل گئے ہیں صحابہ کی گردنے میں اڑا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یزید بڑا نیک پرہیزگار اور سچا امیر المومنین تھا تو ہم بحث کرنا نہیں چاہتے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں آئیے دعا کرتے ہیں آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو اتنے واضح آثار دیکھنے کے بعد بھی یہاں تک کہ یزید کا اپنا بیٹا بعد میں جب ساڑھے تین سال بعد جب انتہائی انداز میں یزید کی موت ہوئی تو اس کا اپنا بیٹا جس کو جب تخت میں بٹھایا گیا تو وہ کچھ وقت سے زیادہ بیٹھ نہیں سکا اس نے جو تقریریں کی ہیں اس نے جو باتیں کی ہیں وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں محفوظ ہیں جس کے اندر ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے باپ نے حکومت کا پندا گلے میں ڈالا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا اور اب اپنے گناہوں سے قبر میں گرفتار ہے. اس کا تو اپنا بیٹا سمجھتا ہے کہ قبر میں اس کا باپ عذاب میں مبتلا ہے اور اس نے بہت کم وہ تخت پہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے تخت چھوڑ دیا اور اس کے بعد مروان آیا اور مروان ان لوگوں میں سے ہے جو اصل فساد کی جڑ کے، کے حجاج ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں اور وہ شخص جس کو یزید نے مدینہ پہ منورہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا جب ابن زیاد نے انکار کیا کہ میں ایک فاسک کے لیے دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا ابن ابن رسول کا قتل اور مدینہ منورہ پہ حملہ کیونکہ حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے تو ان کو ڈرا اور جو مدینہ والوں کو محبوب رکھے تو ان کو محبوب رکھ اور ان کا کوئی صحیح عمل قبول نہ فرما پھر مروان کے بعد آگے ختم ہو گئی اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی کوئی حکومت میں نہیں آیا مروان آیا مروان سے بنو میاں چلے پھر یہیں پہ ایک اور ایک عظیم حکمران جن کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں عمر ثانی کہتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا انہوں نے امیر المؤمنین کہنے پہ اس شخص کو دربار بھرے کے اندر کھوڑوں کی سزا دیا آپ غور فرمائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے بنو میاں کے ظالم ترین لوگ وہ ہیں ظالم ترین شخص وہ ہیں جو اہل بیت کے مخالف ہیں ہمارا ایمان ہے ہم اہل سنت کا بھی ایمان ہے اسی لیے ہمارے کئی آئمہ کے اس میں اقوال ملتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعیت ہے تو ٹھیک ہے اہل بیت سے محبت اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اور یہ جو جملہ ہم نے بولا یہ جملہ ہمارے آئما نے بولا ہوا ہے ہم نہیں بول رہے ہم تو صرف اس جملے کو دوہرا رہے ہیں اور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ ہم نے دو یا تین نشصے کی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ جس کتاب سے ہم نے کی تھی وہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہمارے صحہ ستہ میں آتا ہے کتبِ ستہ میں آتا ہے ان کو ہم کہتے ہی یہی ہیں شہیدِ حُبِ اہلِ بیت کہ ان کو شہید اس بات پہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے علی پہ علی کی شان میں تو حدیثیں اکٹھی کی بنو می کی شان میں روایتیں کیوں اکٹھی نہیں کی اسی بات پہ ان کو مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ وہ شدید بری حالت میں انہوں نے کہا مجھے مکہ لے چلو ان کو مکہ لے جایا گیا اور وہ اس مار پیٹ کے نتیجے پہ وہاں شہید ہو گئے امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہماری کتب ستہ کے امام ہے ہمارے امام ہے ہمارے کا تاج ہے یہ جملہ ان سے بھی منسوب ہے انہوں نے بھی کہا تھا. جب بغلوں نے الزام لگایا تو انہوں نے آگے سے پھر یہ کہا کہ ہمارے شیعہ ایک گروہ سے منسوب ہو گیا ہے ورنہ شیعہ علی کا مطلب کیا ہے علی کے ساتھی علی کے دوست علی سے محبت کرنے والے کیا ہم علی سے محبت نہیں کرتے کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا ہم ہبے اہل بیت کو ایمان کا جزو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین کا مقصد سمجھیں کیا تھا کس وجہ سے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا جبکہ حسین کے پاس واپسی کے موقع موجود تھے اس سے پہلے جب اطلاع ملی آپ کے پاس موقع موجود تھے آپ واپس جا سکتے تھے کیوں نہیں گئے ان کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا عمل بطور اس دیکھا جائے اور جانا جائے وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ سامنے دیکھ کے حسین پلٹ کے واپس چلا گیا بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حسین اپنے نانا کے دین کی خاطر خود بھی شہید ہو گیا اپنے ستر ساتھی شہید کر ڈالے یہ حسین ہے. اور حسین کیوں مخالف تھا یزید کا اس کا جواب آپ کو اگلی نشست میں جب مدینہ منورہ پہ لشکر کے حملے کی بات ہوگی تب ملے گا کیونکہ یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں نے کہہ دیا آپ نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا وہاں پہ مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے وہ الفاظ کہے جس کی وجہ سے حسین نے یہ سارا کچھ برداشت کیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں اور ان میں صحابہ خود موجود ہیں اور جس جس طریقے سے مدینہ میں صحابہ کو شہید کیا گیا جس جس طریقے سے مکہ میں صحابہ کو شہید کیا گیا اس یزید کے لشکروں نے آپ حسین پہ کہہ دیں وہ قصور وار نہیں تھا تو مدینہ پہ تو قصور وار تھا مکہ پہ تو قصور وار تھا وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ان پہ تو قصور وار تھا حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کربلا میں بھی پورا پورا قصور وار تھا اور ہمارے آئما کی اکثریت نے اور بڑے آئمہ نے اس کے بار نے اس عمل کو کفر کہا ہے آج کل کے مولویوں کی بات نہیں ہے آج کل کے محققین کی بات نہیں ہے اور آج کل کے انٹرنیٹ اسکالرس کی بات نہیں ہے سوشل میڈیا اسکالرس کی بات نہیں ہے ہمارے آئما کی بات سے جن کی تحقیق پہ ہمارا دین کھڑا ہے ان کی بات انشاءاللہ اللہ اگلی نشست میں آپ سے ہم گفتگو میں بیان کریں گے مدینہ منورہ پہ جبید حملہ کیا اس کے لشکروں نے کیوں کیا وہی وجہ ہے جس وجہ سے کربلا کا واقعہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں حب بیعت عطا فرمائے ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید کو لانت کریں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ہمدرد اور دوست بھی نہ بنے اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں یا حسینی ہو جائیں یا یزیدی ہو جائیں ایک بڑا دلچسپ شعر ہے اس کے الفاظ میں یاد نہیں ہے اس وقت مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت کے روز صلاح کس سے مانگو گی یزید سے مانگو گی یا حسین سے مانگو گی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ کیا مانتے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیا مانتا آپ کی صحت اور ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمارے اپنے ایمان پہ فرق پڑتا ہے ہماری اپنی روحانی صحت پہ فرق پڑتا ہے ہمارے آخرت کے انجام پہ فرق پڑتا ہے یہ بنویا ہیں جنہوں نے رسم پیدا کی تھی جمعہ کے دن مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں جمعہ کے خطبے کے اندر برائیاں کی جائیں اور برائیاں کرنے والوں کو آپ کہیں کہ جناب وہ بڑے اچھے لوگ تھے اور یہ سنت کے ساتھ ہمارے محدثین نے لکھا مورخین کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مورقین کیا کیا سنت کے ساتھ محدثین نے لکھا ہے نہیں مانتا تو اس محدث کو بھی ماننا چھوڑ دو پھر آج کے بعد مت نام لو بخاری کا مسلم کا نسائی کا یا ترمزی کا چھوڑ دو ان کے نام لے کوئی بات الحمدللہ بغیر ثبوت کا نہیں ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے ہم ثبوت کی بات کریں دلیل کا کیا دلیل تو شیطان کے پاس بھی بہت عالی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت بخشے صحیح سمت عطا فرمائے وصل اللہ علیہ خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ